خطبہ نمبر اٹھائیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو اس خطبے کی ایک فصل کی حیثیت رکھتا ہے جس کا آغاز الحمد غیرہ غیر میں رحمت ہی سے ہوا ہے اور اس میں گیارہ تنبیہات ہیں بسم اللہ رحمٰن رحیم وآدنت بودا وإن الآخرة قد اقبلت وآشرفت بالطلاع علا وإن اليوم المضمار وغدن السباق والسبغت الجنة والغاية النار اما بعد یہ دنیا پیپ پھیر چکی ہے اور اس نے اپنے ودا کا اعلان کر دیا ہے اور اخرت سامنے آ رہی ہے اور اس کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں یاد رکھو کہ آج میدان عمل ہے اور کل مقابلہ ہوگا جہاں سبقت کرنے والے کا انعام جنت ہوگا اور بد عمل کا انجام جہنم ہوگا استغفار تائب من خطیئته قبل منيته علا عامل لنفسه قبل يوم بئس فی اللہ وی ایا اجل امرفی ایا قطل حدور اجل فقت نفا کیا اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے پہلے خطاؤں سے تباہ کر لے اور سختی کے دن سے پہلے اپنے نفس کے لیے عمل کر لے یاد رکھو کہ تم آج امیدوں کے دنوں میں ہو جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے تو جس شخص نے امید کے دنوں میں موت آنے سے پہلے عمل کر لیا اسے اس کا عمل یقینا فائدہ پہنچائے گا غلم یضرره اجل ومن قصر في ايام عمله قبل حضور اجل فقد خسر عمله وضرره اجل الا فعملوا في الرقبه كما في الرحبه اور موت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن جس نے موت سے پہلے امید کے دنوں میں عمل نہیں کیا اس نے عمل کی منزل میں کھاٹا اٹھایا اور اس کی موت بھی نقصان دے ہوگی آگاہ ہو جاؤ تم لوگ راحت کے حالات میں اسی طرح عمل کرو جس طرح خوف کے عالم میں کرتے ہو نام پال ملکی مل ہو جا یجر آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جنت جیسا کوئی مطلوب نہیں دیکھا ہے جس کے طلبگار سب سو رہے ہیں اور جہنم جیسا کوئی خطرہ نہیں دیکھا ہے جس سے بھاگنے والے سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو کہ جسے حق فائدہ نہ پہنچا سکے اسے باطل ضرور نقصان پہنچائے گا اور جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ لا سکے گی اسے گمراہی بہرحال کھینچ کر ہلاکت تک پہنچا دے گی ان کم قط امر تم بل تم آل اخوفا فت دنیا منت ماں کا رجون ابھی امپو سکم وغیرہ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور تمہیں زیادہ سفر بھی بتایا جا چکا ہے اور تمہارے لیے سب سے بڑا خوفناک خطرہ دو چیزوں کا ہے خواہشات کا اتباع اور امیدوں کا تولانی ہونا لہذا جب تک دنیا میں ہو اس دنیا سے وہ زیادہ راہ حاصل کر لو جس کے ذریعے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو